آج ہم نے صورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو تین سے درس کا آغاز کیا ہے اصل میں یہ جو آیت نمبر ایک سو تین ہے اس کا تعلق تو اسی مضمون سے ہے جو پہلے سے بیان چلا رہا تھا لیکن پچھلے درس میں یہ آیت کریمہ رہ گئی تھی اللہ فرماتے ہیں ان ہم آمن و تقو اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے نہ مسو بم عمل خیر تو اللہ کی طرف سے انہیں بہترین ثواب ملتا لو کانو یا کاش وہ جان لیتے کہ ان کی کامیابی ایمان لانے میں اور تقوی اختیار کرنے میں ہے صحر اور جادو اور نجائز قسم کے تعویذ گنڈے میں نہیں ہے آگے آیت نمبر ایک سو چار میں فرمایا یا <سلام> <سلام> ایوہل الذین آ لا تقولوا و اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو وقول ان اور ان ضر نہ کہا کرو وسمع اور سنتے رہا کرو ولل کافرین عذاب العلیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے قرآن کریم میں تقریباً اٹھاسی مقامات پر اللہ نے ایمان والوں سے خاص طور پر خطاب فرمایا ہے یا ایل لدینہ آمنو کہہ کر ان اٹھاسی مقامات میں سے یہ پہلا مقام ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر ایک سو چار تو جن آیات کا آغاز یا ایوہ اللوین آمنو سے ہوتا ہے ان میں سے یہ پہلی آیت کریمہ ہے باد صاحب اکرام نے فرمایا کہ جن آیات میں اللہ نے یا ایوہ الدین آمنو کہہ کر خطاب فرمایا ہے ان آیات کو توجہ سے سننا چاہیے ویسے بھی یہ جو انداز ہے خطاب کا یا ایجو الدین آ منوں یہ محبت کا انداز ہے یہ پیار کا انداز ہے گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے ساتھ تعلق رکھنے والو اے میرے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والو اے میری توحید کی پرستش کرنے والو اپنا ایت کا خطاب ہے تو توجہ سے ایسے خطابات کو سنا جائے فرمایا کہ اے ایمان والو تم رائنہ نہ کہو رائنہ کا اصل معنی ہے ہماری رعایت کیجئے بات دوبارہ سمجھا دیجئے ہم بات کو سمجھے نہیں بات آہستہ دیئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے دوہرا دیجیے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے اصل معنی تو یہ ہے لیکن اگر اسی کو ذرا کھینچ کر پڑا جائے رائنا تو دوسری لغت کے مطابق اس کا معنی بن جاتا ہے اے جاہل اے احمق معاذ اللہ یہود پیٹھ پیچھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تو تھے کہتے ہی تھے لیکن انہوں نے اس لفظ کی آڑ میں برسر عام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا ان کی دیکھا دیکھی صحابہ اکرام بھی یہی لفظ استعمال کرتے تھے لیکن صحابہ اکرام کے ذہن میں اس کا غلط معنی نہ تھا بلکہ اس کا صحیح معنی کہ ہماری رعایت دیئے ہمیں بات کو سمجھا دیجئے اللہ نے منع فرما دیا کہ تم رائنہ نہ کہا کرو بلکہ رائنہ کی بجائے اون نہ کہا کرو معنی اس کا بھی یہی ہے لیکن اس کے اندر کسی غلط معنی کا کوئی احتمال نہیں ہے بتانا یہ مقصود ہے کہ یہود کے دل میں اسلام کا مسلمانوں کا پیغمبر اسلام کا کتنا بغض ہے کہ وہ اذیت کا اور بے ادبی کا اور توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اس سے علماء نے ایک مسئلہ تو یہ اخذ کیا کہ اگر کوئی فیل فی ذاتی ہی جائز ہو لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کے نجائز کام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو جائز کام سے بھی احتراض کرنا چاہیے اور اسے فقہا کی اسلام میں کہا جاتا ہے سدے سد ذریعہ ذریعہ کا راستہ بند کرنا ذریعے کو بند کرنا یعنی ایسا ذریعہ جو نجائز تک لے جانے والا ہو جو حرام تک لے جانے والا ہو اگرچہ وہ خود جائز ہے لیکن حرام سے بچنے کے لیے ہم اس ذریعے کو اس راستے کو اس سبب کو بھی نجائز قرار دے دیں گے اس کی ایک مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اصل میں تو جو حتیم کی جگہ ہے کعبہ کے ساتھ چھوٹی ہوئی جگہ حتیم یہ بیت اللہ کا حصہ ہے جب قریش نے بیت اللہ کی نو تعمیر کی اور یہ شرط لگائی کہ اس کی تعمیر میں صرف حلال پیسہ لگائیں گے حرام پیسہ نہیں لگائیں گے تو حلال پیسہ اتنا جمع نہ ہو سکا کہ وہ پورے کعبے کی تعمیر کر سکتے چنانچہ انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا جسے حتیم کہا جاتا ہے لیکن حضرت ابراہیم علی علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں کعبے کی جو عمارت تھی تو حتیم بھی اس میں شامل تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ حتیم کو بھی کعبے میں شامل کر دوں تاکہ کعبے کی وہی عمارت کھڑی ہو جائے جو میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علی علیہ السلاۃ السلام کے دور میں تھی لیکن میں تیری قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہوں اس لیے کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں کہیں یہ نہ سوچیں کہ میں نے ان کے کعبے ہی کو بدل دیا ہے اب یہ ایک جائز کام تھا کہ حتیم کو کعبے میں شامل کیا جائے لیکن حضور نے اس لیے اس کو شامل نہیں کیا تاکہ قوم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے اور بعض کمزور ایمان والے اسلام سے برگشتہ اور مرتد نہ ہو جائے لیکن اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے یہ جو حصہ کعبے سے باہر رہ گیا تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ پاک کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ ہمارے جیسے کمزور کعبے میں تو داخل نہیں ہو سکتے لیکن حتیم میں ہم بھی داخل ہو سکتے ہیں تو حتیم میں داخل ہوئے تو گویا کہ کعبہ میں داخل ہو گئے تو اگر ہمارے صدر صاحب دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں کعبے میں چار دفعہ داخل ہوا ہوں تو الحمد ہم بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم کعبہ میں چار دفعہ سے زیادہ داخل ہوئے ہیں الحمد اور اللہ نے وہاں خوب مانگنے کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ نے اس حصے کو شاید ہمارے جیسے ضعیفوں ہی کے لیے کعبے سے باہر ہی رہنے دیا تو ایک مسئلہ علماء کرام نے اس آیت کریمہ سے یہ اخذ کیا کے بعض جائز چیزوں کو صد ذریعہ کے طور پر نجائز قرار دیا جاتا ہے دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت کیا گیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کفار کے ساتھ قلاً اور عملاً تشب و ممنوع ہے کفار کی مشابہت اختیار کرنا خواہ قول سے ہو یا عمل سے ہو یہ ممنوع ہے مگر یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کفار کے ساتھ جو تشدد یا مشابہت ہے ایک تو ہے نجائز کاموں میں یہ تو ویسے ہی حرام ہے دوسری ہے مشابہت ایسے کاموں میں جو کہ جائز ہے اگر کوئی شخص اس لیے مشابہت اختیار کرتا ہے کہ وہ کافروں جیسا نظر آئے تو یہ حرام ہے اور اگر ویسے کسی بات میں مشابہت ہو جائے تو یہ حرام نہیں ہے لیکن امدن احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنا قول اپنا عمل اپنی صورت اپنی سیرت اپنا لباس اپنی رسمیں اپنے رواج اپنی شادی اپنی غمی اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانے پینے کا طریقہ یہ ایسا اختیار کرنا جو کافروں والا ہو تاکہ لوگ مجھے انہی جیسا سمجھیں یہ حرام ہے ان جیسا نظر آنے کی کوشش کرے انگریزی زبان حرام نہیں ہے بلکہ بعض اوقات تو انگریزی کا سیکھنا فرض ہوگا فرض آج کل ہم جتنا بھی انکار کریں بہرحال وہ ایک بین الاقوامی زبان ہے اور ہماری سستی کمزوری کی وجہ سے بہت سے علوم و فنون وہ اب انگریزی زبان میں پائے جاتے ہیں ہماری زبان میں نہیں ہے تو ان کو سیکھنے کے لیے انگریزی زبان کا سیکھنا ضروری اسی طریقے سے بین الاقوامی سطح پر دین کی دعوت دینے کے لیے انگریزی کا سیکھنا ضروری ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے انگریزی کا سیکھنا ضروری ہے لیکن کوشش احساس کمتری کا شکار ہو کر جان بوجھ کر ان جیسا لہجہ اختیار کرتا ہے اور بلا ضرورت انگریزی بولتا چلا جاتا ہے احساس کمتری کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے جیسے ہم میں سے بہت سے ایسے کرتے ہیں وہ ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ بھی انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو انگریزی کا کوئی لفظ آتا ہی نہیں ہے روب جھاڑنے کے لیے آدھا اردو ہوتے ہیں اور آدھی سے زیادہ انگلش جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تکلف کرتے ہیں لہجہ بھی ان جیسا الفاظ بھی ان جیسے محض اپنا روب جھاڑنے کے لیے اور احساس کمتری کی وجہ سے یہ نجائز کوٹ پتلون پہنتے ہیں کسی جگہ مجبوری کی بنا پر بشرتے کے نجائز سے بچے نجائز کا مطلب یہ کہ تخنوں سے نیچے نہ ہو اور ایسی تنگ نہ ہو کہ خفیہ آزا نظر آئیں تو اس کے لیے جواز کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے لیکن ایک شخص کوٹ پتلون پہنتے ہیں محض احساس کمتری کی وجہ سے اور ان جیسا نظر آنے کے لیے تو یہ غلط اسی طریقے سے ہندوؤں کی بات رسم ہیں مثلا وہ ذنار ڈالتے ہیں گلے میں ذنار کیا ہے ایک ہار ہے تو ہار تو گلے میں ہی ڈالا جا سکتا ہے لیکن یہ ذنار کو ڈالتے ہیں محض اس لیے تاکہ میں ہندوؤں جیسا نظر آؤں تو کافروں کی شکل و صورت بھی اس کو اچھی لگتی ہے ان کا لباس بھی اچھا لگتا ہے ان کا کھانے پینے کا انداز بھی اچھا لگتا ہے تو اگر یہ چیز ہے تو پھر ایمان کی فکر کیجیے مشابہت ہو جائے بلا قصد بلا ارادے کے تو یہ اتنی خطرناک بات نہیں لیکن جان بوجھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرنا یہ غلط اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم کافروں جیسا لفظ بھی نہ بولو وہ رائنا کہتے ہیں تم ان ضرور نہ کہو اس لفظ کو نے اپنی پہچان بنا لیا تم اس لفظ ہی کو چھوڑ دو تم اس کی بجائے ان ظرنا کہہ لو عربی زبان تو بڑی وسیع زبان ہے ایک ایک لفظ کے لیے ایک ایک معنی کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں تو تم کوئی اور لفظ بول لو تقول رائینہ مقول ان زرنا تیسری بات جو اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو جسے کوئی سیاہ دل بے ادبی کے لیے بول سکتا ہے محبت خود آداب محبت سکھا دیتی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو محبت کے آداب اور حضور کے آداب وہ بھی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے جیسے کہ صحابہ اکرام کے دل میں حضور کی محبت تھی تو آداب انہوں نے خود بخود سیکھ لیے تھے خدیبیہ میں آپ سن چکے جب نامہ لکھا گیا اور حضرت علی کرم اللہ نے لکھا ہاضا ما کاتب علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا اور کفار نے رسول اللہ کے الفاظ پر اعتراض کیا تو حضور نے حضرت علی سے کہا علی رسول اللہ کے الفاظ کاٹ دو میں جنگ نہیں کرنا چاہتا حضرت علی رضی اللہ نے کہا نہیں میری ضرورت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے الفاظ کو کاٹوں میرا قلم یہ الفاظ لکھ تو سکتا ہے کاٹ نہیں سکتا یہ تو حضرت علی نے فرمایا معذ اللہ بے ادبی کی وجہ سے نہیں ادب کی وجہ سے حضور کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر رہے تھے لیکن ان کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں رسول اللہ کے الفاظ کاٹ دوں ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا بعد نے اور صحابہ کے نام بھی لکھے ہیں حضرت ابو بکر جو تھے وہ عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بڑے تھے کسی نے سوال کیا اکبر او رسول اللہ اے ابو بکر آپ بڑے ہیں یا کہ رسول اللہ یہ سوال کیا اکبر کا لفظ بولا عربی زبان میں اکبر بڑے کو کہتے ہیں آپ آزار میں سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اکبر بزرگ کو کہتے ہیں بڑے کو کہتے ہیں لیکن خواب و بڑا ہو عمر کے اعتبار سے خواب و بڑا ہو علم کے اعتبار سے اور خواب و بڑا ہو مرتبے کے اعتبار سے اب اگر حضرت ابو بکر کہتے ہیں آنا اکبر میں بڑا ہوں تو جہاں اس میں یہ آتا کہ عمر کے اعتبار سے میں بڑا ہوں تو وہاں یہ بات بھی تھی یہ پہلو بھی تھا کہ میں مرتبے کے اعتبار سے بھی بڑا ہوں ایک شائبہ تھا اس کا تو حضرت ابو رضی اللہ عنہ جو جواب دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی. آنا اصن نمن ہوں اکبر مجھ سے وہ ہیں اور اصن عمر کے اعتبار سے بڑا میں ہوں وہ اکبر ہیں اکبر یعنی علم عمل مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ مجھ سے بڑے ہیں ہاں میں ان سے زیادہ سن والا ہوں زیادہ عمر والا ہوں وہ آنا اصن نمن ہوں تو وہ لفظ بھی نہ بولا جس میں استعمال نکلتا تھا حضور کے مقابلے میں اپنی بڑھائی کا ادب کی وجہ سے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے راستے میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک دم چھپ گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے حضور نے پوچھا ابو حرارہ کیوں چھپ گئے تھے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنابت کی حالت میں تھا اور میں نے گوارہ نہیں کیا کہ جنابت کی حالت میں آپ کے سامنے آؤں یا آپ سے ہاتھ ملاؤں میں ناپاک تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن انکمنگ اے ابو حرارا ایمان والا ناپاک نہیں ہوتا ہے نجس نہیں ہوتا ہے مطلب یہ کہ یہ جو ناپاکی ہے یہ تو مانوی ناپاکی ہے ظاہری طور پر تو وہ ناپاک نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ ایمان والا جنابت کی حالت میں کسی سے ہاتھ نہ ملا سکے یا کسی سے سلام نہ کر سکے یا کھانا نہ کھا سکے ایسا ناپاک نہیں ہے یہ نجاست یہ تو مشرق کے حصے میں ہے حکمی اعتبار سے تو جنابت کی حالت میں مسلمان ناپاک ہوتے لیکن اللہ کے ہاں اس وقت بھی مسلمان پاک ہی شمار ہوتا ہے معاذ اللہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو اگر جنابت کی حالت میں بھی کوئی مر گیا اور اسے غسل کا موقع نہیں ملا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں وہ نجس شمار ہو ناپاک شمار ہو اللہ کے ہاں وہ پاک ہے اور آپ جانتے ہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنابت کی حالت میں شہید ہوئے تھے انہیں تو فرشتوں نے آ کر غسل دے دیا تھا اس لیے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا تو ان کو بھی غسل تو نہ دیا جانا تھا کسی کو کیا پتا چلتا کہ جنابت کی حالت میں ہیں تو اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ جاؤ تم اس شہید کو غسل دے دو تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تیسری بات جو اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور یاد رکھیے کہ الدین کلہ و ادب دین ادب کا نام ہے الحمد مسلمان ادب کرنے والی ملت ہیں ملت حنیف سے تعلق رکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اور اس میں آداب ہی آداب اللہ کے آداب اللہ کے نبیوں کے آداب اللہ کی کتابوں کے آبا, آداب اللہ کے گھروں کے آداب بڑوں کے آداب علماء کے آداب صلحہ کے آداب والدین کے آداب آداب پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کھانے کے آداب پینے کے آداب راستے میں چلنے کے آداب بیٹھنے کے آداب سفر کرنے کے آداب وہ آداب ہی آداب ہیں بے ادبی اور گستاخی تو ان غیر مسلموں کے حصے میں آئی جو اللہ کی کتابوں کا بھی ادب نہیں کرتے اور اللہ کے نبیوں کا بھی ادب نہیں کرتے ہاشہ وکلّہ کہیں بھی ہمارے دل میں کسی بھی نبی اور خاص طور پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبی کا کوئی پہلو نہ آئے فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا تقنہ اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو اور ان نہ کہا کرو بس اور سنتے رہا کرو میرے نبی کی باتیں سنا کرو عمل کی نیت سے ملن کافرینا عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ما یو البین کفرو من اہل الكتاب بل المشرقینا جو لوگ کافر ہیں خواب و اہل کتاب میں سے ہوں یا وہ مشرقین میں سے ہوں وہ پسند نہیں کرتے عینسل علیہ من خیرم من کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل کی جائے کاثر پسند نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی بھی خیر ملے خواب و روحانی خیر ہو اور خواب و مادی خیر ہو دینی خیر ہو یا دنیاوی خیر ہو کافر اس کو پسند نہیں کرتے اہل کتاب تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو آسمانی کتاب رکھتے تھے اور سلسلہ نبوت کو اور اللہ کو اور قیامت کے دن کو ماننے والے تھے اور مشرقین ان کو کہتے تھے جو توحید اور وحی کا انکار کرنے والے بتوں اور دیوتاؤں اور دیویوں پرست کرنے والے فرمایا کہ یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی خیر حاصل ہو یختص رحمت من شاہ اور اللہ خاص کر لیتے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتے ہیں حضول فضل اللہ عظیم اور اللہ بڑے فضل والے اور ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں نہبن ہو تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں او مسری یا اس کی مسل لے آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا کوئی آیت بھلا دیں آیت نشانی کے معنی میں ہے آیت قرآن کریم کے ایک حصے کو بھی کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں اور آیت معضے کو بھی کہتے ہیں یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں آیت سے مراد قرآن کریم کی کوئی آیت اور حکم بھی ہو سکتا ہے اور آیت سے امراد بھی ہو سکتے ہے اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی حکم کو کسی آیت کو اور کسی معضے کو منسوخ کر دیں اور اس کی جگہ دوسری آیت لے آئیں دوسرا حکم لے آئیں دوسری شریعت لے آئیں اور دوسرا معوضہ لے آئیں ہم نسخ کی قدرت رکھتے ہیں ہمیں نسخ کا اختیار ہے یہ بات جان لیں کہ عقائد میں نسخ نہیں ہو سکتا عقائد عقیدہ آدم علیہ الصلاۃ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی چلا آ رہا ہے سارے انبیاء اس بات پر متفق کہ اللہ ایک ہے وہی کا سلسلہ برحق ہے قیامت کا دن برحق ہے جنت دوزخ برحق ہے تقدیر برحق ہے یہ جو بنیادی عقائد ہیں اس ان پر تمام انبیاء کا اتفاق اور کوئی عقیدہ منسوخ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو، توحید کا عقیدہ تھا اور معاذ اللہ اسلام کی شریعت میں آ کر توحید کا عقیدہ منسوخ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا یوں ہی جو کلیات اخلاق ہیں یہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتے ہر نبی کی شریعت میں سچائی کا حکم تھا دیانت امانت کا حکم تھا عفت اور عصمت کا حکم تھا تو یہ ہر نبی کی شریعت میں رہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی کی شریعت میں سچائی کا حکم تھا اور دوسرے نبی کی شریعت میں سچائی کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی گئی اسی طریقے سے جو قصص ہیں خبریں ہیں ان میں بھی نسخ نہیں ہو سکتا جو قصے اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیے ان میں کوئی بھی قصہ منسوخ نہیں ہو سکتا ہے نسخ صرف بعض احکام میں ہوتا ہے جو قانون ساز کی نظر میں عارضی ہوتے ہیں اللہ بعض ایک قانون ہے اللہ شارے ہے اللہ قانون ساز ہے وہ جس حکم کو چاہے باقی رکھے جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں پہلی شریعتوں کے کئی احکام منسوخ ہو گئے بعض چیزیں ایسی تھیں جو یہود کے لیے نجائز تھیں اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دے دی فرمایا کہ ممین النوی نہاد ہر رمنا کل ظفر ہم نے ہر ناخن والی چیز ان پر حرام کر دی ممین البکری بلغنمی ہر رمنہ علی ہند شہو چربی ان پر حرام کر دی علامہ ہمر ظہور ہوما ابل او یا او <بِعَظم> تو ہم نے ان پر یہ حرام کی لیکن مسلمانوں کے لیے یہ اللہ نے حلال کر دی تو احکام میں نسخ ہو سکتے ہیں یہود اس کا انکار کرتے تھے اور اس حوالے سے مسلمانوں کے دل میں شکوک کو شبہات ڈالتے خاص طور پر جب قبلہ منسوخ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منوراک کی طرف ہجرت کے بعد سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور سولہ مہینے کے بعد جیسے کہ آگے آ ہے اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل کر دیا اور فرمایا کہ اب مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لو تو اس پر یہود نے گنڈے کا ایک طوفان اٹھا دیا بڑی زبان کھولی زبان درازی کی آخری انتہا تک پہنچ گئے کیا اللہ کو پہلے سے پتا نہیں تھا کہ آخر میں ہی اسی کو قبلہ ٹھہرانا ہے کیا معذ اللہ اللہ جاہل تھا